نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذن صراط مستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب سبِّت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب سرِّف قلوبنا على طاعتك سرِّف قلوبنا على طاعتك بساحليا يا الهي كلنا الصرب بحرمه السيد الابرار السهل ربي يسر ولا تعسر وتن من بالخير وبك نستعين بحرمه السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يسر لنا امورنا كلها اللهم ربنا يسلنا زياغة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم شرفنا زياغة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة اللهم ارزقنا حجا مبرورا وساعيا مشكوى في كل عام في كل سنة يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اللهم اشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وقل لنا كما كنت لهم آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ملائكة هون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأم والي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي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 اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اس مبارک رات کی ساری برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اس رات کے فضائل آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں مگر جب فضائل ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں تو پھر اس رات کی اہمیت اور اجاگر ہوتی ہے شروع میں ہم اس مبارک رات کے چند فضائل سماعت کریں گے اور پھر جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر باطن کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات کے صدقے ہمیں ایک اچھی اور پاکیزہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سر دخان کی آیت نمبر ایک سے لے کر چھ تک پچیسویں پارے میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا شامین والکتاب المبین روشن کتاب کی قسم ان نہ انزل نہ فی لئی مبارکہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا لئی مبارکہ سے مراد بعد مفسرین نے فرمایا اس سے مراد شبِ قدر ہے اور بعض نے فرمایا اس سے مراد شب براعت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے قرآن مجید فقان حمید شب قدر میں نازل ہوا اور سور قدر میں بھی اس بات کا ذکر ہے اور سور بقرہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا تو جب یہ بات اتنی واضح ہے تو پھر اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول کیوں پائے جاتے ہیں انا انسلنا وفی لطم مبارکہ بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا مفسرین کے ایک طبقے نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد شب قدر ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اس طرف گئی کہ اس سے مراد شب برات ہے تو پھر مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن مجید فقار حمید لوہے محفوظ میں تھا اور پھر لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا لوگ محفوظ سے جب یہ آسمانی دنیا پر آیا تو اس وقت شب قدر تھی رمضان المبارک کی رات تھی اور شب قدر پھر آسمانی دنیا سے دنیا پر اس کا نزول ہوا اور سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی غار ہیرا میں اس وقت بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی لیکن لوہے محفوظ میں قرآن مجید فقان حمید لکھا ہوا تھا فرشتوں نے اسے لکھا لوہے محفوظ سے اور فرشتے وہ لکھا ہوا قرآن پاک لوہے محفوظ سے آسمان دنیا تک لائے تو وہ لکھا ہوا قرآن پاک لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر جب آیا تو وہ شب قدر تھی لیکن فرشتوں نے لوگ محفوظ سے اسے اپنے رجسٹر میں یعنی قرآن پاک کو اپنے پاس انہوں نے لکھا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ کون سی رات لکھا اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ وہ لیلت مبارکہ ہے جسے شب برات کہتے ہیں یعنی لوہے محفوظ میں لکھا تھا رشتوں نے شب برات کو اسے لوہے محفوظ سے اتارا اور پھر شب قدر میں وہاں سے لے کر یہ پہنچے ہیں آسمان دنیا پر اور پھر آسمان دنیا پر قرآن پاک رکھا گیا اور پھر اس کا نزول اس طرح ہوا کہ تیئیس سال میں بتدریج وہاں سے نازل ہوتا رہا ان نہ منظری بے شک ہم در سنانے والے ہیں فی ہاں یو فرقل امر حکیم اس رات میں اس سے مراد دو قول ہیں شب قدر یا پھر شب برات اس رات میں ہر حکمت والے حکم کو تقسیم کیا جاتا ہے امرم ملائندہ ہماری طرف سے جو حکم ہے اسے اس تقسیم کیا جاتا ہے انا کنہ مرسلی بے شک ہم بھیجنے والے ہیں رحمتم مب یہ تمہارے رب کی رحمت ہے شبِ قدر اور شب برات دونوں کے بارے میں عادی طیبہ میں یہ واضح الفاظ ملتے ہیں کہ اس میں حکم نازل کیے جاتے ہیں فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ دوبارہ کا بط نے آسمان و زمین کی پیدائش سے کروڑوں برس پہلے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا اور جیسا لکھ دیا ویسا ہی ہونا ہے تو جب تقدیریں پہلے لکھ دی گئیں تو پھر یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ شب برات میں قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے مبصرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر کے اندر تو پہلے ہی سب کو لکھ دیا گیا جب شب برات آتی ہے تو پورے سال کی ڈیوٹیاں فرشتوں کو دی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے کون کیا کرے گا اور کس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن جب یہ رات آتی ہے تو اس رات فرشتوں کو رجسٹر دیے جاتے ہیں فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں اس پورے سال میں اتنے لوگوں کو تندرست کرنا ہے اتنے لوگوں کو بیمار کرنا ہے اتنے لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں اتنے بچے پیدا ہوں گے اتنے لوگ حج کریں گے یہ ساری معلومات اور یہ ساری ڈیوٹیاں فرشتوں کو دی جاتی ہیں اس لحاظ سے اس رات کے متعلق فرمایا گیا کہ قسمت کے فیصلے یعنی تقسیم کیے جاتے ہیں مراد یہ ہے کہ اس کی اطلاع فرشتوں کو دی جاتی ہے اور اس کی ڈیوٹی فرشتوں کو دی جاتی ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مشق شریف حدیث نمبر بارہ سو ننانوے کتاب الصلاح ترمیزی شریف یہ حوالے اس لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہیں کہ پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج ایسا زمانہ آ گیا آج معاشرے کی ایسی حالت ہو گئی اور لوگوں میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا اول تو لوگ دین سے دور ہیں اگر سال میں وہ کسی موقع پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے دیکھیں مشکاذ شریف حدیث نمبر 1299 کتاب السلام ترمزی شریف حدیث نمبر سیون تھری نائن ابن ماجہ حدیث نمبر ون تھری ایٹ نائن مصند امام احمد چھٹی جیل صفحہ نمبر دو سو اڑتیس انائش رضی اللہ تعالی عنہا اولت حضرت عائشہ فرماتی ہیں تقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہ پایا آپ کہتی ہیں باری میری تھی جب میری آنکھ لگ گئی اور پھر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم میرے قریب نہیں ہے تو ایسی دو حدیثیں ہیں ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تلاش کیا تو آپ جنت البقی میں ملے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ کمرے ہی میں تھے اور آپ کو حضرت عائشہ نے سجدے میں پایا تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ دو واقعات ہیں اور حضرت عائشہ نے یہ دو واقعات کا یعنی شب برات پندرہ شابان المعظم کہ اس رات کی اہمیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے بار بار واضح فرمایا تو یہ واقعہ چونکہ مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو بیان کیا اس لیے یہ جو دو واقعات ہیں یہ دو الگ الگ واقعات ہیں اس حدیث پاک میں ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا پیدہ ہوا بال بقی تو جب میں نے تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی شریف میں ہے پھر وہاں پر حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تنفی من شابئی دنیا عائشہ بے شک اللہ تعالی نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائے یون کے لفظی معنی ہوتے ہیں اترتا ہے اللہ تعالی اترنے سے پاک ہے تو فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے بال محدثی نے اس کے معنی یہ کیے اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں پندرہ شعبان المعظم کو اس پندرہ شعبان کی رات کو الاس سماعی دنیا آسمان دنیا کی طرف یق تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے لکثر امن عدد شاری غن کل بن من استحق ایسے افراد کہ جن پر جہنم واجب ہوتا ہے ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے پر فرمایا اتنی تعداد کو بخشتا ہے لکثر امن عدد شاعری غن کلبن کبیلا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر گناہ مسلمانوں کی اسرات اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے امام بےحقی الدعوات القبیر میں فرماتے ہیں اور مشکات شریف حدیث تیرہ سو پانچ انائش رضی اللہ تعالی علبی عن صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا مہاد ہی لئی لا عائشہ جانتی ہے کہ اس رات میں کیا ہے یعنی لئی من شعبان شعبان کی پندرہویں جو رات ہے اس میں کیا برکتیں ہیں تو جانتی ہے ما فی ہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس میں کیا ہے مجھے بتائیے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا فیح این تبا کلو مولود من آدم فیحادی پورے سال میں بنی آدم کے یہاں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں وہ فیحا الحال میں بنی آدم کی ہادری اور جتنے آدمی اس پورے سال میں انتقال کرنے والے ہیں اس رات ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں فیحا تر فو اور اس رات ان کے نام اعمال اٹھائے جاتے ہیں وہ فیحا تن اور اس رات ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں پورے سال اللہ تعالیٰ جو روزی دینا چاہتا ہے اس کا حکم آج کی رات اتارا جاتا ہے ابن ماجہ یہ بھی سیہ ستہ کی کتاب ہے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں من گھڑت ہیں جھوٹی ہیں اب مجھے بتائیے کیا مشکات شریف کے مصنف صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور عظیم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں امام ابن ماجہ جن کی حدیث کی کتاب سیاہ میں سے ایک ہے امام ترمزی جن کی حدیث کی کتاب وہ بھی سیاہ میں سے ہے امام احمد بن حنبل جو ہمبلی فقہ کے امام ہیں امام بحقی اب بتائیے کیا اتنے بڑے بڑے بزرگ کیا من گھڑت اور جھوٹی حدیث لکھیں گے حقیقت میں یہ حدیث نہ تو من گھڑت ہے نہ جھوٹی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے بزرگ دین کبھی اس طرح کتاب میں نہیں لکھتے بتائیے نہ جب ہمارے جیسا گناگار سیاکار آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گھڑت بات منسوب کرنے میں ڈر محسوس کرتا ہے یہ تو اللہ کے ولی ہیں امام ابن ماجہ امام ترمزی صاحب مشک امام بے حقیق یہ سب اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات جھوٹی منسوب کریں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شاد فرمایا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے امام ابن ماجہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1388 اور صاحب مشکات, مشکات شریف میں حدیث نمبر 1308 اب لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اذا کانت لیلت النصف من شعبان جب شابان کی پندرہویں شب آئے جسے ہمارے عرف میں شب برات کہتے ہیں تو پوری رات عبادت میں گزارو وہ سومو اور اس کا دن روزے میں گزارو پندرہ شابان کو روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا اس کی ترغیب اشاد فرمائے تَعَالَى نواہ فِيهَا لِغُرُوبِ شمسی إِلَى السَّمَاءِ دنیا فرمایا جب سے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر طلوع ہونے تک پوری رات اللہ تعالی کی خاص رحمتیں برستی ہیں فَيَقُولُ صلاح تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں الا مسترزق مسترز ہے کوئی مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں اللہ مبتلن ہے کوئی مصیبت زدہ کہ مجھ سے وہ پناہ مانگے اور وہ میری مدد مانگے وہ آفیہ ہو تو میں اسے آفیت دوں الحضا اللہ قضا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یتلعالفجر سورج غروب ہونے سے لے کر پوری رات یہ سدائیں ہوتی ہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے یہ رحمت کی سدائیں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین اس مبارک رات کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اس مبارک رات ہمارے بہت سارے احباب قبرستان جاتے ہیں مگر چند باتوں کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جب قبرستان جائیں تو قبرستان جا کر قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھنی ہے السلام علیکم یا اہل القبور یہ مکمل دعا پڑھیں بسم اللہ پڑھیں سر فاتحہ پڑھیں تین دفعہ قل شریف پڑھیں ہو سکے تو چاروں قل پڑھیں سرے یاسین پڑھیں سورہ ملک پڑھیں آپ اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں مگر چند باتوں کو ملوز رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قبرستان جائیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عزیز کی قبر تک پہنچیں اگر آسانی ہو اور عزیز کی قبر تک جا سکتے ہوں تو قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں ورنہ جہاں تک پہنچنا آسان ہو وہاں تک پہنچ کر فاتحہ پڑھ لیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں سے سوال ہوتا ہے کیا آپ قبرستان گئے تھے کیا آپ قبر پہ جا کر آپ فاتحہ پڑھا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ قبر پر جانا ضروری سمجھتے ہیں اور پھر اس کے لیے دوسری قبروں کو پھلانتے ہوئے ان پر پاؤں رکھتے ہوئے قبروں کو رونتے ہوئے جاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے عزیز جو مرحوم ہیں ان کی قبر تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو تو آپ پہنچ جائیں ورنہ جہاں تک آپ آگے جا سکتے ہیں جائیں اور جہاں یہ محسوس ہو کہ اب ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کی قبروں پر مجھے پاؤں رکھنا پڑے گا اور انہیں رونتے ہوئے جانا پڑے گا تو پھر آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ وہیں سے فاتحہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس رات اور اس دن قبرستان جانا ایک اچھی بات ضرور ہے لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے تو اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی مجھے کفارہ دینا ہوگا یا میں نے کوئی گناہ کیا ہے ہاں اس عادت کی بات ہے اس کے علاوہ ایک इस اس رات کے اندر جو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس رات آتیش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے जाते پھوڑے جاتے ہیں فائرنگ ہوتی ہے یہ سارے امور جو ہیں یہ حرام ہے خود بھی اس سے بچنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں کے بچے نے یہ کام کیا ہے تو اس بچے کو بھی سمجھانا چاہیے اور اس کے والد کو بھی سمجھانا چاہیے جب ہم قبرستان جائیں تو اس مبارک رات کیا وجہ ہے کہ قبرستان جانے کو سنت قرار دیا گیا کہ کوئی حکمت تو ہوگی کوئی ایک حکمت نہیں بلکہ ہزاروں حکمتیں ہوں گی اس میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی یہ مبارک رات جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان رحمتوں سے وہی ایز پاتا ہے جس کا دل نرم ہو جو اللہ کے خوف سے روئے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے قبرستان تو میں جانے کا جو حکم ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم اپنی موت کو یاد کریں تو آئیے آپ اور ہم سب قبرستان کا تصور کریں اور ذرا سوچئے کہ جتنے اس وقت قبرستان میں ہیں قبروں میں ہیں کیا وہ کچھ عرصے پہلے اس دنیا میں نہیں تھے کیا ان کا اس دنیا میں چلنا پھرنا نہیں تھا کس قدر رانائیاں تھیں کس قدر توانائیاں تھیں دنیا کی نعمتوں میں وہ چل پھر رکھے تھے کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم اپنے تصور میں لائیں اپنے مرحومین کو کسی کے والد کسی کی والدہ کسی کی زوجہ کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کا بھائی کسی کی بہن یا دیگر رشتے دار ضرور اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے یہ تصور میں لائیں اور آج ہم یہ سوچیں کیا ان کی زندگی تھی ہم تھوڑی دیر تصور کریں گے ان کا ہنستا وہ چہرہ ہمارے سامنے آئے گا اس طرح وہ ہنستے ہوئے گھر سے نکلتے تھے اس طرح کاروبار کرتے تھے بعض وہ بھی تصور میں آئیں گے کہ بڑا روب و دب دبدبا تھا بعض وہ بھی ہمارے تصور میں آئیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے بیچارے دین سے دور تھے نمازوں سے دور تھے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اتنی دفعہ انہیں سمجھایا گیا لیکن ہاں ہاں کرتے رہے لیکن دین کی طرف نہیں آئے بعض وہ بھی تصور میں آئیں گے کہ وہ انتہائی کڑیل جوان تھے لیکن موت نے انہیں قبر میں اتار دیا تو تصور کیجیے آج شب برات میں ہم موجود ہیں ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم نہ ہوں سال تو بہت بڑا اور لمبا پیریڈ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ایک لمحہ بھی جی سکیں گے کہ نہیں کتنے جوان اچانک سے دل بند ہونے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے کل ضائے قتل الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اینا ماتون کمل مئ تو بروج جم تم مضبوط قلوں میں جا کر چھپ جاؤ پھر بھی موت سے بچ نہیں سکتے موت اپنے مقررہ وقت پر تمہیں آ لے گی اس منظر کو تصور میں لائیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ فلاں انتقال ہونے لگا ہے اب آنکھیں یہ نزا کی کیفیت کو بتا رکھی ہیں اب تو ناک بھی ٹیڑھا ہونے لگا اب تو پنڈلیاں بھی ٹھنڈی ہونے لگی ہائے اب تو صرف ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے دعا کی جائے عزیز و اقارب رو رہے ہوں گے لیکن ان کا رونا ہمیں روک نہ سکے گا ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا اگر خاتمہ ایمان پر ہوا سچی پکی توبہ ہم نے کر لی اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر دنیا سے جائیں گے تو پھر کہہ رکھے ہوں گے یا اتن نفس المطمن نہ اے مطمئن روح ارج الا ربی کی را تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تج سے راضی ودو خلی فی عبادی ودو خلی جنتی تو میرے مقبول بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا لیکن اگر سچی پکی توبہ نہ کی گناہوں میری زندگی گزارتے رہے خاتمہ کفر پر ہوا افسوس ہی افسوس ہے کیونکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا پھر تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہماری میت تختہ غسل پر ہوگی ساری زندگی خود غسل کرتے رہے اب سال غسل دے رہا ہوگا اللہ اکبر ساری زندگی یہی فکر تھی کہ اچھے سے اچھا لباس مجھے مل جائے عید آتی تو لباس کی فکر شادی میں جانا ہوتا تو لباس کی فکر مگر اس وقت لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا اللہ اکبر ساری خوشبو ایک طرف رہ جائے گی کافور کی غمگین خوشبو ہوگی اللہ پر نماز جنازہ کے بعد لوگ ہمیں کندھوں پر لے جائیں گے حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کو کندھے پر لوگ لے کر چلتے ہیں قبر کی طرف تو مردہ بیٹھ جاتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی چلو مجھے میری منزل تک پہنچاؤ اور بد ہوتا ہے تو کہتا ہے کہاں لے جاتے ہو مجھے رک جاؤ جب لوگ سنتے نہیں تو وہ مردہ کہتا ہائے افسوس اس دنیا کی محبت نے مجھے برباد کیا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دنیا کی محبت میں گر نہ ہونا میں موت سے غافل رہا اچانک موت آئی اور سب کچھ یہیں رہ گیا ہم نہیں جانتے جب ہمیں کندھے پہ لے جائیں گے دونوں میں سے کون سا منظر ہوگا ہمارا جنازہ قبر تک پہنچے گا اور جب قبر میں رکھیں گے تصور تو کیجئے ساری زندگی فکر یہ تھی اچھے سچا گھر ہو پھر گھر کو سوارتے رہے بناتے رہے گھر میں ہر قسم کی سہولتوں کا انتظام کرتے رہے لیکن جس گھر میں ہمیں یقیناً جانا تھا اس قبر کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا اس میں کون سے نور ہم نے جمع کیے اس کو جنت کا باغ ہم نے کیا بنا لیا کیا ہمارے ایسے امار ہیں کہ جنت کی کھڑکی ہم نے اپنے لیے قبر میں کھولنے کا انتظام کیا کبھی ہم نے سوچا کبھی فکر کی یہ عزیز و اقارے قبر کو بند کر دیں گے ایک سراغ بھی نہیں چھوڑیں گے اور پھر لوگ چلے جائیں گے عام طور پر لوگ جلد بھول جاتے ہیں قریبی لوگ چند دنوں تک یاد رکھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان کی یاد میں بھی کمی آ جاتی ہے دنیا کے نظام چلتا رہتا ہے کسی کے ہونے سے یا کسی کے جانے سے اس نظام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا طویل ترین قبر کا پیریڈ قیامت کا منظر محترم و پیارے بھائیوں اور بہنوں آئیے اس مبارک رات ہم سچی پکی توبہ کریں ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اس بات کا سوال کریں اے اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے اے اللہ تو ہمیں نیک بنا دے یہ اللہ ہماری سوچ کو بدل دے یہ شابان کا مہینہ اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم ان دو مہینوں میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ ظاہر بھی بدل جاتا ہے اور باطن بھی بدل جاتا ہے آئیے ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس سال شابان المعظم کے ان بقیہ ایام کی بھی قدر کریں گے اور رمضان المبارک کی اس طرح قدر کریں گے ان شاء اس سال یادگار رمضان گزاریں گے ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو ہو سکتا ہے رمضان ہم میں سے بعض کو نصیب نہ ہو مگر اچھی نیت اور ثواب تو مل جاتا ہے ہم یہ نیت کریں صرف اسی سال نہیں انشاءاللہ ہر سال ہمیں یادگار رمضان گزارنا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کو اپنے ذہن میں ہم لائیں اور دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکتیں اشاعت فرما رہے ہیں اس مبارک رات ہم ان برکتوں کو ذہن میں لائیں اور ایسا عزم کر لیں کہ پھر رمضان المبارک جب شروع ہو تو ہم غافل نہ ہوں سچی پکی توبہ کر کے اس نیت کے ساتھ یادگار رمضان گزاریں کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تخوا مل جائے دل صاف ہو جائے آخرت میں کامیابی نصیب ہو اللہ کا قرب نصیب ہو اس کے محبوب کا قرب نصیب ہو یہ ساری برکتیں ہمیں رمضان میں مل جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاد فرماتے ہیں لو العباد ما رمضان اگر لوگ جانتے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ہیں نہ تو منت ان انت کو سنت کلوہا میری امت ضرور یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہو انل جنتا لتنجدم و تو زی من الحلح دہلی شہری رمضان رمضان المبارک کی برکتوں کا اندازہ کیجیے کہ پورا سال رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جنتی ہوائیں پتے پورے غلم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے یا جبرایل اجبت الاد <سلام> مارا داتا شیاتی اے جبریل زمین پر جا اور سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ دے بہ اللہ بلاغلال تم مخلف ہوں انہیں زنجیروں سے جکڑ کر سمندروں میں ڈال دے حتى لا سدو على امتی حبیبی سیاہ مہم تاکہ یہ شیاتی میرے حبیب کی امتیوں کے روزے خراب نہ کر سکیں مبارک کی ہر رات یہ ہوتی ہیں حلمن سا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں المن تائی بن فاطوب عَلَيْهِ اے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں حلمی اے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کرنے والے جلدی کر و یا باغی شر یا اکثر اے گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا و تقاؤ منار و كل کلا رمضان المبارک کی ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے یعنی جو جہنمی ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے ان کے نصیب میں جہنم ہے اس مبارک رات ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے ادا کان اقبال اللہ لطیمن شاہر رمضان نظر اللہ خلقی جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ اکبر پھر یہ پہلی رات آئے تو کاش ہم اسی مقام پر جمع ہوں اور پھر اس رمضان المبارک کی پہلی رات قرآن سمجھ کر تراوی ادا کر رہے ہوں ایک پاؤ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سنیں پھر اس کے بعد چار رکع تراوی کے لیے کھڑے ہوں کوئی ایک پاؤ ہم میں سماعت کریں پھر بیٹھ کر دوبارہ ایک پاؤ کا ترجمہ اور تفسیر سنے پھر چار رکعت تراویح کے لیے کھڑے ہوں اور وہ بھی رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں فرما جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر نظر فرماتا ہے کل یومن الف الف عطیق من اس رات اللہ تعالیٰ دس لاکھ گناہ کی بخشش فرماتا ہے کانت لئی لتری نا آفی مسل فہر کلی جب آخری رات آتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے اتنی تعداد کے برابر آخری رات اللہ تعالی بخشش فرماتا ہے ادا دخل رجب تبھی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے کتنا پیار فرماتے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا کرتے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما وہ بل رمضان اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما صحابہ کرام کا عمل لکھا صحابہ کرام رمضان کو پانے کے لیے چھ چھ مہینے دعا کیا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے اور اس کی حکمت بھی معدسین نے یہ بیان کی کہ شابان المعظم رمضان سے پہلے ہے تو شابان میں روزے رکھنے کا جو حکم دیا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ دل نرم ہو اور رمضان میں عبادت کی طرف دل مائل ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خطبہ دیا اور ہر سال ہم شعبان المعظم کے مہینے میں یہ خطبہ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا شابان المعظم کے آخری دن اور اس خطبے میں رمضان المبارک کی برکتوں کا ذکر آپ نے فرمایا تو آئیے تصور میں گم ہو کر حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں اس خطبے کو مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا گیا ہوگا کیا منظر ہوگا صحابہ کرام عقیدت اور محبت سے اس خطبے کو سن رہے ہوں گے ایک ایک لفظ کو بڑی عقیدت سے سماعت کریں اور کوشش کریں کہ ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں اس طرح بیٹھ جائے اس سال ہم رمضان المبارک غفلت میں نہ گزاریں ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی آخری یوم شابان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان المعظم کے آخری دن ہمیں واس فرمایا ہمیں خدبہ دیا <تصفح> الناس اے لوگوں قدم شاہ عظیم بے شک ان قریب تمہارے پاس عظیم مہینہ آنے والا ہے شہر مبارک برکت والا مہینہ آنے والا ہے پی ہی لئی من الف شہر اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل و اعلی ہے جعل اللہ سیامب فری اللہ نے اس کے روزے فرض کر دیے وہ قیام لئی اور تراوی کو سنت قرار دیا منتقر ادا فرید و تنتیم آ سوا ہو جو اس میں کوئی نفلی کام کرے تو ایسا ہے گویا کے دوسرے مہینوں میں اس نے فرض کام کیا یعنی رمضان میں نفل فرض کے برابر ہے وَمَنْ ادا فرید فِيهِ تن فی کا نا کمن ادا صبری فریدو اور جو رمضان میں فرض ادا کرے تو ستر فرائض کا ثواب ہے وہ ہو شہر الصبری یہ صبر کا مہینہ ہے وَالصَّبْرُ صبر ثواب صبر کا ثواب جنت ہے وَشَهْرُ شاہر یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے شاہ روین رسق المومن یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے منفت و رفی سائی من کان لہو مغفرت جو روزے دار کو افطار کرائے اس مہینے میں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے وہ اط کو رقبتی ہی اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی وہ کان لہو مسل من غیر آئیں تقاص من اجر ہی شاہی روزے دار کے روزے کے ثواب میں تو کوئی کمی نہ ہوگی مگر افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب دیا جائے گا یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لئی سکل نہ جان فخر سائم یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کی تو طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرا سکیں فقال و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو رت اللہ حضرت ثواب منفت اور عصائی من علا مدقت لبن او تمرا او شربت مما یہ ثواب تو اللہ اسے دے گا جو روزے دار کو اس طرح افطار کرائے کہ اسے افطار میں ایک گھونٹ دودھ دے دے یا ایک کھجور دے دے یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے تو اس کی فضیلت ہے کہ گنا بخش دیے جائیں گے اور جہنم سے آزادی نصیب ہوگی اور روزے دار کے روزے کا ثواب ملے گا مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی امن اشبع کاسائی من لیکن جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ من شربتن لا یزم و حتا ید خل الجن اسے تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوسر سے سیراب کرے گا اور ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا شہر ابل رحم رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی دس دن رحمت ہیں و اوسط مغفرا درمیان دستن مغفرت کا اشراء ہے وہ آخر عط و مننار اور آخری اشراء جہنم سے آزادی کا اشراء ہے وَمَنْ خف عام مَمْلُوكِهِ کی غَفَرَ اللَّهُ غفر جو اپنے غلام پر اس مہینے میں آسانی کرے اللہ اسے بخش دے گا وہ آق مننار اور اسے اللہ جہنم سے آزادی دے گا تو اس مہینے میں لوگوں پر آسانی کرنی چاہیے وسطی روفی من ارباتی خسوال چار کاموں کے اس مہینے میں کثرت کرو خسلتعی نِ تردون ابھی دو کام وہ ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے وہ خسلتعی ن لاگنا ابھی اور دو کام وہ ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے امل خس لطان الطانی نبیما رب کم جو دو کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے وہ دو کام یہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو شہادت و اللہ کل میں شہادت کی کسرت کروتا فرو نبوں اور استغفار کی کثرت کرو استغفر اللہ کثرت سے پڑھو پامل خسلتان اللہ نے پامل خسلتا ابھی کمانہ اور دو وہ کام جو تمہارے لیے بہت ضروری ہیں پتس اللہ الجن اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگو پتاؤ بزون نبی ہی اور جہنم سے اس مہینے میں پناہ مانگو میں تو پیارے بھائی اور بہنوں رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا چاہیے روزے رکھنا یہ تو فرض ہیں نمازیں پڑھنا فرض ہے جب انسان روزہ رکھے تو روزے کا حق بھی ادا کرے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور روزے رکھ کر بھی گناہ کرے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا رمضان المبارک کی راتوں میں اور دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں ایک پاکیزہ سوچ پیدا ہو اور جب رمضان المبارک کی راتوں میں ہم یادگار رمضان اس طرح گزاریں گے کہ قرآن پاک سمجھ کے جب تراویح ادا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ازب قرآن کے نور سے اس مبارک مہینے میں ویسے بھی دل منور ہوتا ہے روزے رکھ کر دل میں روحانیت محسوس ہوتی ہے اور پھر رمضان مبارک کی راتوں میں رحمتیں برس رہی ہوں گی کرم کی نو بارشیں ہوں گی ان راتوں میں جب قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہوگا اور جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہم پا لیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حدیث باق میں ہیں ادا دخل رمضان تغیر النحو جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا اور محدثین نے فرمایا رنگ یہ بتا رہا ہوتا کہ جیسے کوئی اہم مشن کی تیاری ہو اور اس تیاری کی فکر ہو اس طرح کا رنگ ہوتا فرمایا آپ ہمیں یہ پیغام اور ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہو تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں رمضان کیسے گزاروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کانا یا اذا ادا دخل شہر الرمدان جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے اللہم سلمنی نے من رمضان اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کے لیے صحت و تندرستی عطا فرما و سلم رمضان علی اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں آفات و بلیات سے محفوظ فرما و سلم منی اے اللہ رمضان المبارک میں مجھے تیری نافرمانی فرمانی سے محفوظ فرما عقید و جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی تعلیمات اور احادیث سے طیبہ رمضان المبارک کی بہاریں سننے کے بعد اس مبارک رات ہم سچی پکی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ پرانی مجید فقار حمید سے محبت اپنے دل میں بیدار کرتے ہوئے الحمدللہ ہم یہ عزم کر چکے ہیں ان اس سال ہمیں خود بھی یادگار رمضان گزارنا ہے اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے تو اس نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بابا سے بلند انشاءاللہ کہہ دیجیے رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی یہی پر یادگار رمضان المبارک کی محفل ہوگی اور سوا نو بجے یہاں پر عشاء کی نماز ادا کی جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے خیر و آفیت نصیب فرمائے اور ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات کی ساری برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آخر میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور اس عزم کے ساتھ اب ہم گناہ نہیں کریں گے زندگی بے حد مختصر ہے اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کی نیت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم زندگی اس طرح گزاریں گے کہ اللہ کی فرما برداری ہو اس کے محبوب کی فرما برداری ہو بارہ مرتبہ پڑی ربی اللہ کل ذنبی و الیہ